جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل مکمل ہو گئی چودہ پارے مکمل چودہاں پارا ہمارا مکمل ہو گیا تھا آج جو ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ اسرا اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے سورہ اسرا یا سورہ بنی اسرائیل پندرہویں پارے کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے یہ بھی مکی صورت ہے اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں 111 آیات 12 رکوع اس کو اسرا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسرا کہتے ہیں رات کو لے جانا اسرا یسری اسرا ان رات کو لے جانا کیونکہ اس کے کی اندر واقعہ معراج کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقسا اور پھر وہاں سے اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف یعنی اس کو لے کے جایا گیا تھا اس لیے اس کو سورہ اسرا کہا جاتا ہے سورہ اسرا میں نے آپ سے ارض پہلے بھی کر چکا ہوں اس بارے میں جو ساتھی شروع سے ساتھ ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے اسرا ایک ہے معراج اسرا کسے کہا جاتا ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقساء تک یعنی مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک بیت المقدس یعنی فلسطین جو ہے اس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا اس کو کہتے ہیں اسراء اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا جو سفر تھا اس کو کہتے ہیں معراج اور میں آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو آدمی بھی اسراء کا انکار کرے گا اسراء کا یعنی بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر تھا اس کا جو انکار کرے گا وہ آدمی کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ قرآن کریم سے پکے طور پر ثابت ہے اس کا جو بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور اگر کوئی آدمی معراج کا انکار کرتا ہے تو اس کو کافر تو نہیں کہا جاتا معراج وہی بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا لیکن وہ فاسے کہ گنہگار آدمی ہے وہ کافر تو نہیں کہلائے گا لیکن فاسق کہلائے گا یہ چیزیں تو مسجد حرام کی طرف یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اکثر تک یہ اسرا کہلاتا ہے اس میں اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں بعض جو اپنے آپ کو لوگ مسلمان بھی کہتے ہیں اور ایک بہت بڑے اسکالر اسکالر ٹائپ آدمی جو آج کل لوگ اسکالر کے پیچھے اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ انکار کرتا ہے یعنی معراج کا انکار کرنے والا ہے معراج کا انکار کرنے والا تو اور لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ خوابوں کے اندر ایسا ہوا تھا یہ خواب تھا یہ حقیقت نہیں ہے یہ خواب کے اندر ہوا تھا قرآن کریم کا جب ہم اشارہ شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے یہ بالکل حقیقت ہے کیونکہ خواب کے اندر اتنے ایسے سفر کرنے اور اس طریقے سے جانا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اسی بات کے اوپر تو کفار نے بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا مشرقین جو تھے وہ مذاق اڑانے شروع کر دیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جب ان کے پاس کافر آئے مشرقین آئے تو ان سے کہنے لگے کہ تمہیں پتا اب تمہارا دوست کیا کہتا ہے انہوں نے کہا کیا کہتا ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ یوں یوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو بس اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اسی لیے ان کا نام بھی کیا پڑ گیا تھا ابو بکر صدیق یعنی صدیق کا لقب ملا ان کو تو یہ ساری کی ساری یہاں پر اس میں بھر جائے گا اور یہ اعزاز آسمانوں کی طرف جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوا باقی کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا بیداری کا واقعہ ہے تو یہ ایک پوری کی پوری اب کیا کیا وہ ہے سورہ بنی اسرائیل بھی اس کو کہا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی سمجھیے گا بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں دو بار فساد مچاؤ گے شام کے اندر اور دو بار ہم تمہیں بطور سزا کے یہاں سے نکالیں گے دو بار تم شام میں فساد پھیلاؤ گے دو بار تمہارے ہمارے بندے تمہارے اوپر مسلط ہوں گے تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا پہلی مرتبہ ان کو نکالا گیا تھا جب انہیں تو رات کی مخالفت کی تھی بنی اسرائیل نے ان کو شام سے نکال دیا گیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام جیسے انبیاء کو بھی ناحک قتل کیا تھا انہوں نے ایسے ظالم لوگ تھے یہ تو انبیاء قتل کر دیا کرتے حضرت شعیب کو بھی ناق قتل کیا تو ان پر بخت نصر ایک قوم تھی بخت نثر اور انہوں نے جا کر انہوں نے کیا کیا ان کے بنی ساحل کے علماء روسا قتل کر دیا تورات جلا ڈالی تھی بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا اور اس جو بین اسرائیل والے تھے ان کو گرفتار کر لیا تھا یہ پہلا فتنہ تھا جب پہلی دفعہ نکالا گیا تھا ان کو شام سے پہلی مرتبہ اسرا نکالا گیا کہ اس وقت انہوں نے تورات کا انکار کیا حضرت شعیب وسلام کو نہا قتل کیا اور پھر بخت نصر آئے تھے ان کے اوپر اس طریقے سے ہوا دوسری بار کب ہوا تھا کہ جب یہود کا فتنہ فساد جو تھا یعنی انہوں نے دوسری مرتبہ ہوا حضرت ذکری علیہ السلام اور حضرت یاحی علیہ السلام کو شہید کیا تھا حضرت ذکری علیہ السلام اور حضرت یاہی علیہ السلام کو شہید کیا اور گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے تو اب اب ہوا یہ تھا کہ بابل کا ایک بادشاہ بابل یعنی جو بیبی لانچ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بابل کا ایک بادشاہ ٹھیک بیردوس یا خردوس اس کا نام جو تھا نا نام سے یاد کیا جاتا ہے بیردوس یا خردوس تو یہ جو تھا ان کو مسلط کیا گیا تھا تو یہ اس طرح یعنی دو مرتبہ ان کے ساتھ نکل گئی آپ یاد رکھیے گا یہ بہت اہم چیز ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے اور آج کل بھی جو فلسطین کے جو معاملات چل رہے ہیں اور یہودیوں کی آپ باتیں سنیں گے تو یہود ابھی بھی وہ کرتے ہیں وہی کہتے ہیں نا کہ اصل سرزمین ہماری سرزمین ہے ہماری سرزمین ہے, ہماری سرزمین ہے ان کی وہ کہتے ہیں دجلہ سے لے کر دجلہ سے لے کر جو آگے اس دریا نیل تک دریا نیل, نیل تک کا درمیانہ سارا علاقہ یہ ہمارا علاقہ ہے جس کو گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے آپ سنیں گریٹر اسرائیل گریٹر اسرائیل ڈجرا سے لے کر اس کے درمیان تک کا یہ ابھی بھی استعمال کرتے ہیں گریٹر اسرائیل کے نام سے اور اس میں ہمارے ایک عالم نے بھی ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے بھی کیا وہ بےچارے اتنے متاثر ہو گئے اتنے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھ دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اسرائیل ہے اسرائیل کا حق واقعی یہ یہودیوں کو ہی ہے اور وہ بھی اسی اسکالر کے ساتھ لگنے کی وجہ سے جس کا میں نے پہلے کہا جو اسکالر بگڑا ہوا اسکالر جس کو مسلمان آج کل بڑا اپنا سمجھتے ہیں تو یہ ایک عالم میں بڑے سمجھدار قسم کے وہ اور بڑے ایسے خاندان کے بڑے بزرگوں کے خاندان سے انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھتی ہے انہوں نے کتاب لکھ دی کہ جی یہ واقعی انہی کا حق بنتا ہے تو یہی یہ وہ چیز وہ بات کرتے ہیں دو دفعہ شام سے نکلے ہیں یہ لوگ شام سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا کہ یہ چار یہ, یہ ان کی وہ ہیں شام اب جو اب چار ملک بن چکے ہیں تو ایک مرتبہ ہوا تھا کہ جس وقت حضرت شعیب اسلام قتل کیا بخت نثر آئے تھے دوسری مرتبہ نہیں نہیں نام نہ لیں نام نہ لیں نام نہ لیں میں نام اسے تو نہیں لے رہا نام نہیں لینا اور دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ جس وقت حضرت ذکری علیہ السلام اور حضرت یائی علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور یہ گناہوں میں ہاتھ سے زیادہ بڑھ گئے تھے ٹھیک ہے تو اس وقت بابل کا جو بادشاہ تھا بیردوس یا خردوس کا نام ہے یہ آیا مسلط اور یہی فتنہ فساد ہمیشہ ان کی تاریخ رہی ہے فتنہ فساد تاریخ رہی ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آباد کے اندر سازشوں کے اندر بس یہی کام تھا مدینہ کے نا جب حضور وسلم گئے ہیں تو ان کی یہی حرکتیں تھیں سازشیں سازشیں سازشیں ان کو حسلم جلا وطن کیا پہلے نکالا ایک کو پھر عمر کے زمانے میں بھی جلا وطن ان کو بار بار یہی کام کیا جاتا تھا سازشی،, سازشی لوگ ہیں نکال دیا گیا تھا پورے کے پورے جزیر عرب سے نکالا گیا تھا نا پھر ابھی قریب زمانے کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ ہٹلر جو تھا ہٹلر نے ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ کیا اثر کیا تھا تو یہ ایک وہ ہے اور اب انشاءاللہ اللہ ان کے اوپر جب اللہ کی طرف سے ایک اور کہر آئے گا جب انشاءاللہ ان کو مسلمان ماریں گے تو اب انشاءاللہ یہ سارے جمع ہو رہے ہیں اسرائیل کے اندر تو انشاءاللہ اب ان کی مار دوبارہ آنی ہے اب انشاءاللہ ان کی دوبارہ مار آنی آپ ٹھیک ہے یہ پوری کی پوری اس کے نظر وہ چلے گی آگے آگے جی ٹھیک ہے اس کے اندر تقریباً سورہ بنی اسرائیل میں تقریباً تیرہ اسلامی آداب و اخلاق بھی بیان کیے جائیں گے تیرہ کے قریب ٹھیک اخلاق اور آداب وغیرہ وہ بھی بیان ہوں گے ٹھیک ہے نا آیت نمبر 23 سے لے کر, کر ہاں اس کو وہ نہیں کر سکتے نا یہ تو ہٹلر کے بارے میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی ان کی وہ کر دیا جائے ہولوکاسٹ کہلاتا ہے نا ہولوکاسٹ ہولوکاسٹ ہولو ہٹلر نے ان کو مارا تھا نا اس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جی یہ بڑا وہ کیا نہیں جی ہٹلر نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا تو یہ جرم سمجھا جاتا ہے کہ جی ایسا اچھا ہٹلر نے تو بڑا ظلم کیا ہٹلر نے تو بڑا ظلم کیا تھا تو یہ کیسے کہتے ہیں ہولو کاسٹ کو باقاعدہ اس قسم کی وہ آئے تیئیس سے لے کر انتالیس تک یہ آداب وغیرہ ذکر ہوں گے مثلا اللہ کے سیوا کسی کی عبادت نہ کرو والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو رشتہ داروں مسکینوں مسافروں کو ان کا حق دو مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ نہ بخل کرو نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پشتانا پڑے اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کسی جاندار کو نہ حق قتل نہ کرو یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو وعدہ کرو تو اسے پورا کرو ناپ تول پورا پورا کیا کرو جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو زمین پر اکڑ کر نہ چلو ٹھیک ہے اور آخر میں دوبارہ یہ کہا دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ ٹھیک ہے تو یہ پوری کی پوری اس میں باتیں آنی ہے انشاء آپ دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء جو ہے دونوں نام ہے ٹھیک ہے مشتقین کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے یہاں پر کہ یہ اللہ کی طرح رہتے تھے نوز بلّہ کے جی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ٹھیک ہے اور اسی طرح اخروی زندگی کا انکار کرنے والے لوگ تھے پھر یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے چورا چورا ہو جائیں گے ہم نے کیا دوبارہ پیدا ہونا یہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے جسم سے موجود طلب کرتے تھے کہتے ہیں اچھا جی ہمیں کوئی موزہ دکھائیں نہ تب ایمان لے آئیں گے ٹھیک ہے کہتے تھے کبھی ہماری ہماری زمین سے کوئی چشمہ جاری کریں پھر ہم ایمان لائیں گے کبھی کہتے تھے کھجوروں اور انگوروں کا باغ لہ لہا دیں کھجوروں اور انگوروں کے باغ نکلیں پھر مانیں گے کبھی کہتے تھے کہ اوپر ہم ہم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرائیے ٹھیک ہے یا کہتے تھے کہ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ کبھی کہتے ہیں کہ تم اپنے لیے سونے کا گھر بناؤ نا دکھاؤ یا آسمان پر چڑھ جاؤ یا وہاں سے کوئی تحریر لے کر آئے تو یہ مشرقین بھی دیکھیں بنی اسرائیل کا جو میں نے آپ سے پہلے عرص کی تھی نا بھی عجیب عجیب قسم کے حضرت مص علیہ السلام اور اس طرح ان سے بھی بڑے عجیب عجیب قسم کے معذات طلب کرتے رہے کہ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ ایسے ہی یہ مشرقین کی ان کی بھی ایک مناسبت ہے ان کے ساتھ کہ یہ بھی اسی قسم کے کام کہ یوں کرو یوں کر کے بتاؤ ایسا کر دو ٹھیک ہے تو پوری کی پوری ایک یہ ساری کی ساری اس میں چلے جائے گا اس میں حضموس علیہ السلام فرون کا قصہ بھی آئے گا ٹھیک ہے اور قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت بھی بیان کی جائے گی ٹھیک ہے نا کیونکہ پورا کا پورا اس سورہ اس میں ذکر کیا جائے گا ٹھیک ہے جی اب آ جائیں جی ہم آتے ہیں اس کی طرف ہی سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسرا دونوں سے کہا جاتا ہے آیات ایک سو گیارہ رقو بارہ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے پہلی رکو کا خلاصہ سمجھیے سب سے پہلے ذکر کیا جائے گا واقعہ معاج کو اسرا کا یعنی اسرا کا ذکر ہوگا اسرا میں نے بتا دیا ٹھیک ہے لے کے جایا گیا تاکہ ان کو کچھ نشانیاں دکھا دی جائیں ٹھیک ہے پھر آگے ذکر کیا جائے گا کہ ہم نے حضرت مسا علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور وہ کتاب جو تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا اس کتاب کو اور یہ ان کو کہا گیا تھا کہ دیکھو میرے سوا کسی کو اپنا کار ساز کرارنا دینا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ چیز سمجھانے حزم صحیح السّلام کو یہی بات بتائی کہ دیکھو عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے مانگنا ہے تو صرف اس سے مانگنا ہے اور کوئی کار ساز نہیں ہے لیکن بنی اسرائیل ایسے لوگ نہیں تھے ٹھیک <تصفيق> ہے پورا کا پورا ایک وہ کیا جا رہا ہے اور پھر وہی ذکر ہے بنی اسرائیل کو کہ دیا گیا تھا کہ دیکھو تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے میں نے بتا زمین سے مراد شام کا علاقہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے سرکشی کرو گے ٹھیک ہے تو پہلا واقعہ وہ کیا ہوگا جو پہلے آئے تھے وہ بخت نصر جو آئے تھے سخت جنگجو قسم کے لوگ تھے وہ شہروں میں گھس کر پھیل بربادی کی ان کے ساتھ تو اس طریقے سے یہ زلیل ہوئے نکلے پھر اللہ نے ان کو دوبارہ لوٹا دیا شام کے اندر آگے واپس آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اور دولت بھی دی سب کچھ دیا لیکن کیا ہوئی یہ پھر بھی باز نہ آئے ٹھیک ہے تو پھر ان کے اوپر دوبارہ اس قسم کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم اچھے کام کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے اور برے کام کرو گے تو وہ بھی تمہارے ہی ہوں, تمہارے لیے ہوگا ٹھیک ہے پھر کیا ہوا پھر دوبارہ حرکتیں باز نہ آئے میں نے بتایا حضرت ذکری علیہ السلام جیسے حضرت یحیی علیہ السلام جیسوں کو قتل کیا شہید کیا پھر دوبارہ وہ ہوا دوبارہ دشمن مسلط ہوئے اور ان کو اسی طریقے سے ان کی مار پیٹ کی ان کو نکالا وہاں سے یہ قرآن جو ہے وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اب ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللزیح سب سے پہلے آئٹ نمبر ایک آ سورہ سور اسرا بنی اسرائیل کے اندر سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل سبحان اللزیح سبحانا کا مطلب ہوتا ہے پاک پاک اور میں نے آپ سے ارض کی تھی قرآن پاک میں جہاں پر بھی سبحانہ کا لفظ آ جائے گا تو اس یہ مفول مطلق بنا کرتا ہے سباہ تو سباہ تو okay یہ مفول مطلق بنا کرتا ہے اسرا اسرا اسرا یسری اسران یہ رات کو لے جانے کے معنی ہوتے ہیں اسرا یسری اسران رات کو لے کے جانا بارکنا بارکنا کا مطلب ہے کہ جس میں ہم نے برکت دی تھی ہم نے برکتیں نازل کی منجمہ متقلیم کا شکایت ہے لہو ہو لہو ارد ہم اسی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ماحول ہم کہتے ہیں نا ہم ہمارا ماحول انوائرمنٹ جو ہے ہماری انوائرمنٹ ماحول یعنی ہمارے ارد گرد تو ہو یہ وہی ہے تو ماحول جس کو ہم کہتے ہیں لینوری یا ہے ان مقتر ہے لینوریہو کا مطلب دکھانا یعنی دکھانا ہو ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے دکھانے کے معنی اب ذرا دیکھیے اس کو سبحان سبحان اللزیح ابدی لن المسد الحرام مسجد الاقسا پاک ہے وہ ساتھ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقسا تک لے گئی اللزی یعنی مسجد مسجد القص ال بارکنا حو لہو جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں بارکنا ہُو لہو کہ جس کے ماحول پر یعنی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں لینا من من تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں تاکہ ہم انہیں کچھ اپنی نشانیاں دکھ سمیع البصیر بے شک وہ ہر بات سننے والا ہر چیز جاننے والی ذات ہے ٹھیک ہے ہر چیز کے اوپر okay? خلاصہ بھی سن لیجئے مراج کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو ہلکا سا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک وہ بھی آ جائے معراج کا جو آگے بات ہو جائے ٹھیک ہے احادیث کی کتابوں کے اندر سیر کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے باقاعدہ اس کے اندر سے حضرت جبری علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ٹھیک ہے ان کو ایک جانور پر سوار کیا جس کا نام براق تھا جانور جو تھا براق وہ کیا جانور تھا وہ ہم نہیں اس کو کر سکتے بس وہ ایک جانور تھا جس کا نام براق تھا ٹھیک ہے وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا ٹھیک ہے یہ پہلا حصہ تھا جس کا نام اسرا کہا جاتا ہے پھر وہاں سے حضرت جبری علیہ السلام آپ کو ساتوں آسمانوں پر لے گئے ساتوں آسمانوں پر اور ہر آسمان پر آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں سے ہوئی تھی اور جب ادھر بیت المقدس گئے تھے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی ٹھیک ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی اور سارے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی تھی اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ظاہر ہوئی تھی عزت ظاہر ہوئی کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس وقت ظاہر کی گئی کہ جس وقت جب ہم لوگ عالم ارواح میں تھے عالم ارواح میں تھے اس وقت اللہ تعالی نے پوچھا الستو و بے ربی کم السط تو کہا جاتا ہے کہ ساری روحوں نے ساری علم کی روح کی طرف دیکھا کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا جو جسلم کی روح نے بلا کہا تو ساری روحوں نے کہا بلا بلا بلا کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں آپ ہی تو ایک موقع پہ وہاں پر عالم ارواح میں ان کی عزت ظاہر ہو گئی تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب یعنی ساری امتوں کے سب انبیاء کے سردار ایک موقع یہی جب میراج کا واقعہ آیا اس وقت بھی سارے انبیاء کو جمع کیا گیا اس وقت بھی جس وقت امامت کی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ جا کر نماز پڑھائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو یہ اس وقت بھی تمام انبیاء کے پتہ چل گیا کہ انبیاء کے سردار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک وقت آئے گا کہ جس وقت قیامت قائم ہوگی قیامت قائم ہوگی لوگ پریشان ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے سب سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں آج میں یہ نہیں کر سکتا اس وجہ سے کہ جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو آپ جو ہے جی تو اس اللہ تعالیٰ مجھے کہا تھا کہ اس دانے کے قریب نہ جانا اس درخت کے قریب نہ جانا وہ کون سا درخت تھا یہ اس پہ بیسوں میں نہ پڑے وہ کون سا درخت کون جو بھی درخت تھا اس کو منع کر دیا گیا تو میں چلا گیا میں نے وہ پھل کھا لیا جو بھی تھا گندوں کا دانہ تھا یا کوئی پھل تھا جو چیز بھی تھی خالی اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ تعالی کے سامنے یہ بات کروں حضرت نُ علیہ السلام کے پاس جائیں گے حضرت نُ علیہ السلام وہاں پر یہ فرمائیں گے کہ دیکھو مجھے تو شرم آتی ہے میں اللہ کے سامنے یہ حدیث میں ملتی ہیں باتیں اچھا حدیث میں یہ سارا موجود ہے وہ انہوں نے کہا وہ کہیں گے کہ دیکھو اللہ میں نے اپنے بیٹے کی ناجائز سفارش کر دی تھی تو اللہ نے فرمایا ان نہول سملکھ ٹھیک ہے یہ جو تمہارے اس کے امال تو غیر سالے ہیں یہ تمہارے حل میں سے نہیں یعنی تمہارا بیٹا کہلانے کے قابل نہیں ہے یہ تمہارا بیٹا کہل تو وہ مجھے تو شرم آتی ہے اسی کیسے مختلف انبیاء کے پاس ہوتے, ہوتے ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دیکھو میری امت نے مجھے ذلیل کر دیا میری امت نے مجھے ذلیل کر دیا کہ مجھے کہنے لگ پڑے کہ یہ خدا ہیں بھلا میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں میری امت نے مجھے زلیل کر دیا تو آج تو مجھے شرم آتی ہے کہ میری امت نے مجھے کیا بنا دیا تھا میں اللہ کے سامنے کیسے جا دے پاؤں گا تم جاؤ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے پاس جاؤ ان کی سفارش جو ہے یعنی وہ قبول ہوگی تو سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ ہمارے سفارش کر دی فرمائیں گے ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا میں تمہارے میں پڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی سفارش کو قبول کر کے حساب کتاب شروع کر دیں گے اسی سے کہا جاتا ہے مقام محمود یہ کہا جاتا ہے نا مقام محمود ہم اذان کے بعد دعا بھی کرتے ہیں مقام محمود کی مقام محمود تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتیں اللہ تعالیٰ نے تینوں جہانوں کے اندر تینوں اس میں دکھائی کہ دیکھو یہ انبیاء کے سردار ہیں یہ انبیاء کے سردار ہیں ٹھیک ہے تو یہی سارا جب اب گئے تو ہر آسمانوں کے اوپر جب کی طرف گئے تو اب ہر آسمان کے اوپر کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی ٹھیک ہے پھر جنت کے ایک درخت سدرت المتہا پر تشریف لے گئے جنت کا ایک درخت ہے سدرت المتہا ٹھیک ہے نا اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف عطا ہوا براہ راست ہم کلامی کا پانچ نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض ہوئی تھیں یعنی پھر پانچ نمازیں پہلے تو پچاس تھیں پچاس پھر کرتے کرتے کم ہوتے ہوتے ہوتے پانچ ہو گئی تو اس طریقے سے پانچ نمازیں امت کے اوپر فرض کی گئیں پھر رات ہی رات آپ مکہ مکرمہ واپس تشریف لے ہے ٹھیک ہے نا یہ پورا کا پورا اس میں جو ہے نا ٹھیک ہے اور صحیح روایات میں نے آپ سے کہا نا صحیح روایات کے مطابق یہ معاوضہ جو تھا یہ بیداری کی حالت میں ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر ہوا یہ سارا کچھ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ساری کی ساری وہ تھی اب دیکھیے کہ اس میں آیت نمبر دو آ گئی آیت, آیت نمبر دو آیت نمبر دو اس میں آگے آ رہا ہے وکیلہ کا لفظ آئے گا وکیلن ٹھیک ہے وکیلن کا مطلب ہے کارساز کا معنی کارساز و آ تئینا موسل کتاب آئینہ موسل کتابا وجا النا ہدن لی بنی اور ہم نے موسا کو کتاب دی تھی وجاء النا ہدن لی بنی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کون سی ہدایت اللہ تخز مندونی وکیلا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز قرار نہ دینا یعنی یہ نہ سمجھنا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی کام کر سکتا ہے کار ساز کاموں کا بنانے والا وہ تو صرف و صرف اللہ ہی ہے کاموں کا بنانے والا صرف و صرف اللہ ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے علاوہ کسی کو بھی اپنا کار ساز نہ بنانا ٹھیک ہے تو یہ ایک تو چیز یہ ہوگی اور یہی آج کل ہم مسلمان کبھی کس کو کار ساز بنا رہا ہے کبھی کس کو کار ساز بنا رہا ہے اللہ کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہمارے کام ہوں گے تو فلاں کرے گا یا فلاں کرے گا تو یہ اس اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے علاوہ کسی کو کار بنانا بن اسرائیل کو بھی کہہ دی آگے ضروریا کا لفظ آئے گا ایک نمبر تین میں ضریا ضروریا سے مراد اولاد کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ضروریات ضرور من حملنا مانوح اے ان لوگوں کی ضرری یا یعنی اے ان لوگوں کی اولاد ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نو کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا جن کو ہم نے نو علیہ السلام سے کشتی میں سوار کیا تھا انہ کا نا دن شکورا اور وہ بڑے شکر گزار بندے تھے حضرت نُ علیہ السلام اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے و قز ن و قز ن الا بنی اسرافل کتاب لطفلرطن اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے باتاہ کر دیا تھا و یعنی ہم نے یہ فیصلہ کتاب یعنی کتاب میں یہ فیصلہ کر دیا تھا لطف صد النفیل ارض مرتئن کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے و لتا کبیرا اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے ولا علن علو ون تم بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے تو اب ہوا کیا میں سارا خلاصہ میں بدتا چکا آپ کو ایزا جا ادو اولا جب ان دو واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا السلام علیکم عبادن لنا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے عباد لنا ایسے بندے مسلط کیے وہ کون تھے اولی شدید جو سخت جنگجو تھے جو سخت جنگجو تھے فجا فجاسو خلال اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے خلال یعنی درمیان دیار شہر جو ہیں وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے وکانا وادم مقولہ اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا تو یہ پہلا واقعہ ہوا پھر کیا ہوا پھر اللہ تعالی نے فضل کیا دوبارہ ان لوگوں کو شام کی سرزمین میں لیا لیکن یہ پھر بھی قوم باز میں آنے والی تھی تو اللہ کہتے ہیں سما ردنا لقم ال کر سم ردت نہ لکم الکرتا پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب ہو الکرتا علیہم یعنی تمہیں دوسرا ایک موقع دیا گیا ہے تم ان پر غالب آ جاؤ رد نہ لکم ہم،, ہم نے تمہیں لٹا دیا تمہیں ایک دوبارہ موقع دیا گیا الکر رتا یعنی تم دوبارہ ان پر پلٹ کر غالب آ جاؤ گے و ام دد اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا وہ ہم نے تمہیں یعنی تمہاری مدد کی بھی ام والن و مال اور دولت کے مال اور اولاد کے ساتھ تمہاری مال اور اولاد کا ہم نے اضافہ کیا وجال نا کم اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی و جال نا اور ہم نے تمہیں تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا بندے پہلے سے زیادہ ہو گئے تو یہ جو ہے نا وہ یہی تھا نا کہ جب جب بخت نصر نے حملہ کیا ان کے کی اوپر تو یہ غلامی میں رہے ستر سال تک تقریباً بخت نسر غلامی میں رہے تو ایران کا بادشاہ تھا ہم اس کو کہتے ہیں اکثویر ایران کا بادشاہ اس نے بابل پر حملہ کر کے اسے ایران کے بادشاہ نے اور اس موقع پر اسے یہودیوں کی حالت زار پر رحم آیا تھا تو ان کو کہا کہ جاؤ یہ جی دوبارہ فلسطین میں جا کے بس جاؤ ایران کا ایک بادشاہ تھا اس نے اب انسن تم احسن تم اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے تم فلاح اور برے کام کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے ہی برا ہوگا ہم یہ اقسویر خواہ کے ساتھ نا ٹھیک ہے نا سویر یہ جو ایران کا وہ بادشاہ تھا تو اس نے جو ہے وہ کر کے پھر ان کو بسایا تھا تو کہتے ہیں فلاح اور اگر تمے اگر برے کام کرو گے تو وہی تمہارے لیے برا ہوگا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ <الْآخِرَة> جب دوسرے واقعے کی میاد آ یعنی دوسرا واقعہ ہو گیا تو اب ہوا کیا تو یہ کما دلوح اولا مرتن تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر یعنی جب دوسرے واقعہ کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو سلکہ دیا تو وہ کیا کریں لیسو یسو و وجوہ کم تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں ولی ید خل اور تاکہ وہ مسجد میں اس طرح داخل ہوں کما داخل اب ولا مر جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے اور کیا ہو ولی رو ماں آلو تتبیرا اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نحس کر کے رکھ دیں جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نحس کر دیں تو یہ ان کا پورا کا پورا ایک وہ ہو ہوا تو یہ اس کے اندر سے اور دوسرا واقعے کے بارے میں پھر تھوڑا سا اختلاف ہے ایک تو میں نے بتایا نا حضرت یاہی علیہ السلام حضرت ذکری علیہ السلام کو شہید کیا تو اس وقت یہ ہوا اور بعض کا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسا ہوا ٹھیک ہے روم کے بادشاہ تیتوس جو تھا تیتوس کا حملہ ہے یہ اس وقت کی بات ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں ریپیٹ کرتا ہوں, ریپیٹ کرتا ہوں اس کو دوسرا واقعہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ دوسرا واقعہ کس وقت کیا گیا تھا ٹھیک ہے نا تو ایک تو یہی آتا ہے کہ جی یہ جو تھا دوبارہ ان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ واقعہ ہوا دوسرے قول کے متعلق دوبارہ ان کو بدل عام کیا گیا تھا اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد روم کا جو شاہ تھا تیتوس اس کا حملہ ہے اور ان کو ہمیشہ ان کے ساتھ یہ چلتا رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے دو واقعی خاص طور پہ ذکر کیے اس لیے ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ ایک چیز اس وقت ہوئی اب دیکھیے دوبارہ میں کہتا ہوں ان آسن ان آسان اگر تم اچھے کام کرو گے تو احسنتم تم تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے فلاح اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے ہی برا ہوگا برے کام کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے برا ہوگا اب اللہ تعالیٰ وہ دوسرے وعدے کی بات کر رہے ہیں پہلا وعدہ بخت نصر کا ہو گیا جو پہلے دو دفعہ تم فساد مچاؤ گے تو پہلا ہو گیا دوسرے واقعے کے بارے میں اختلاف کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا تو یہ اس وقت تھا کہ جس وقت انہوں نے حضرت یاہیا اور حضرت ذکری علیہ السلام جیسے امبیا کو شہید کیا تو اس وقت یہ کیا گیا ان کے اوپر اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا تو وہ روم کا جو شاہ تھا تیتوس اس کا نام تھا اس نے آ کر ان کے اوپر حملہ کیا تھا ان کو بڑا نقصان پہنچایا تھا تو یہ فائزہ جا چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میاد آئی تو پھر کیا ہوا تو, تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیاسو وجو حکم تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں ولی دل مسجدہ کما دخلوہ اول مرتن اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے ولی یو تب ولی یو تبیرو ماں ال تطبیرا اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے جس جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نحس کر کے رکھ دیں یو تب تحس تحس کر دیں ماں الت مگر یو تب بیرو تاکہ وہ تحس کر دیں جس کے اوپر ان کا زور چلے جس چیز ان کا زور چلے گا اس کو تحس کر کے رکھ دیں تو ایسا ہی ہوا اصارب کم ممکن ہے کہ اب تمہر پر تم پر رحم کرے اص رب کم این حما کم ممکن ہے کہ اللہ تم پہ رحم بھی کر سکتا ہے وَإِنْ ا تم وَإِنْ وائن ا لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے اگر تم دوبارہ یہ کام کرنے ہیں تو پھر ہم بھی ہم تمہارے ساتھ ایسا ہی کام کریں گے وجالنا وجال نہ جہن نا اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا ہی رکھا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ آیت نمبر نو ان ہاضل قرآن ان نہ ہاضل حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن اقوام یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ آگے نا تم ادنا اگر تم اگر تم پھر وہی کام کرو گے یعنی تم دوبارہ لوٹ کر اس طرح کے کام کرو گے تو ادنا ہم بھی وہی پھر دوبارہ ساتھ تمہارے ساتھ ایسے ہی کام کیا جائے گا آدھا یا ہوتا ہے نا آدھا یادو لوٹ... کیا کرتے ہیں مطلب کہ دوبارہ تم کرو آدھا ٹھیک ہے نا اد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے آدھا یا یعنی لوٹ کے پھر وہ کرنا کل تم آتا ہے نا کل تم کالا یا سے کیا ہے؟ کونسا بنتا ہے سیدھا کون سا بنتا ہے کل جیسے سیکھے تو یہ اب آ گیا ان نہ آپ کو یہ کہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے یوبشر یا مولونا سعالحاط اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کیا خوشخبری کیا نہ لہم اجرن کبیرا ان کے لیے ان کے لیے بڑا اجر ہے ٹھیک ہے ان کے لیے عمل کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے اور کیا بتائے گا لا مین بل آخرت آتد نہ لہم اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں ایک ایسا دردناک عذاب تیار کر آترنا ہم نے تیار کر دیا لہم ان کے لیے عذابن علیما دردناک عذاب جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے ٹھیک ہے جی ہوگی بات دیکھ لیجیے اگر کوئی سمجھ نہیں آئے تو پوچھ لیجیے دوبارہ بات لمبی ہوگی آج پوچھ لیجیے اگر کوئی آئے دوبارہ کرنی ہے تو بتا دیجیے جی چلیے جی اب پھر سرف والے ہینڈ ریس کر دیں سرف والے ہینڈ ریس کریں آم سات دوبارہ کروائی تو تھی میں آپ کو پہلے اس کے بتا دیتا ہوں آسان تم کا مطلب ہے کہ اچھے کام کرنا ٹھیک کا ہے نا آسان تم مخاطب کا سیگا ہے نا جمع جمع آ رہی ہے مخاطب میں آ رہی ہے مذکر کا آسان تم ٹھیک ہے اساتم تم بھی مخاطب کا ہے جمع کا اص تم مطلب ہے برے کام کرنا سو ہم کہتے ہیں نا سو یعنی سا آ برا کام سا اس اسرائی سو کا لفظ آتا ہے مطلب ہے کہ تم برے کام کرنے ٹھیک ہے لی یسو او وجو ہے کم لی یسو یہ لامے کیا ہے یہ لامے کیا ہے اس کے بعد ان مقتر ہے ٹھیک ہے نا تو یسو وجو حکم کو تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں تاکہ یہ لامے کہ ہے نا انمقدر ہے اس کے بعد تو ہم نے ان کو داخل کیا تھا دوسری مسئلہ داخل کیا تھا تو وہ کس لیے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور لی ید خلو, ید خلو تھا یہ لامے کہ ہے پھر کیا ہے لی این ید نا لی ید تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں کما دخالو جیسا کہ وہ داخل ہوئے تھے اول مر پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ بخت نصر والے داخل ہوئے تھے یہ دوسری مرتبہ دوسرے جو, جو بھی وہ آئے اور کیا ہوا اللہ نے کیوں ان کو داخل کیا ولی یو تبیرو تب لیو تب بیرو تبرا تب تب تب تب یہ تتبیرا مفول مطلق ہے تتبیرن کیا ہے مفول مطلق ہے شدت کے معنی پیدا ہوتے ہیں نا مفول مطلق میں شدت کے معنی ہوتے ہیں نا تو لیو تب بیرو تت کر دینا تحس نحس کر دینا اور یہ ماں ماں موسولہ ہے نا ماں موسولہ موسلا الس مطلب جس, جس کے اوپر ان کا بس چلے علو کا مطلب ہے جن کو زور چلے جس پر وہ چڑا چڑھائی کر سکے اللہ ہوتا ہے نا الا ٹھیک ہے نا آلہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں آلہ تو علو سے مراد ہے کہ جس کی اوپر ان کا بس چل جائے زور چل جائے تو تب بھی رتبیرا تو ان کو جب اللہ تعالیٰ نے داخل کیا تو ان یعنی تین کام انہوں نے تین کام ان کے بتائے گئے ایک تو یہ کہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیا نا ان کے چہروں کو, یعنی چہروں کو بگاڑ ڈالے ان کو میری بات ان کو غلام بنایا ان کی بڑی سخت مار پیٹ ہوئی سب کچھ ہوا بڑا ظلم ہوا ان کے اوپر دوسری بات یہ کہ وہ مسجد میں اللہ نے ان کو داخل کیا لیت خلو لیت خلو یہ اتف ہو نا سارے ٹھیک ہے تو مسجد میں داخل کیا ان کو اور تیسرا کیا ہوا کہ ان کے اوپر جس چیز کے اوپر ان کا زور چلے اس کو تحس نحس کرنے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے دوسری مرتبہ اس طرح داخل کیا اب کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی ٹھیک ہے بس یہ اس کی وہ ہے پورا کا پورا اس میں یہ تین کام دوسری مرتبہ جو ہوئے تو تین کام ان کو اس طریقے سے کیا گیا اصل مجھے جلدی چلنا ہوتا ہے مجھے رکو ایک مکمل کرنا ہوتا ہے میں اس وجہ سے پھر وہ زیادہ اس کے اوپر سرفی نہ بھی اس کے اوپر نہیں جاتا ہوں کیونکہ اگر وہ چلیں تو اگر دیکھا جائے تو اگر صحیح اگر اس کو پڑھنا ہے تو پھر تو اس میں سے تین یا چار آیتیں ہوں گی اگر صحیح طریقے سے اگر پڑھتے ہیں آپ ایک چیز کو دیکھتے ہوئے پھر اس میں کچھ نہ کچھ ساتھ بتانا پڑتا ہے قصہ بھی بتانا پڑے گا ہوا کیا تھا بس ان کو آپ یاد رکھیے گا یہ دو جو میں نے آپ کو بتایا یہ ذکر ہوں گے قرآن کریم کے اندر ٹھیک ہے نا لی یسو اب دیکھیں نا سا سا یسو اور یہ کیا ہے یہ جمع کا سیگار اچھا یسو او جو ہوتا ہے یسو او سے پھر لی یسو لام کیا آیا تو اس کے اوپر سے جو ہے ٹھیک ہے نون گر جاتا ہے نا ان کی وجہ سے جمع کا سیگا ہے ہاں جمع مذکر کا ہے باقی بھی سارے کیا آ رہے ہیں جمع مذکر کے سیگے آ رہے ہیں نا اتف جتنے بھی ہو رہے ہیں اس کے اندر بات کیا چل رہی تھی میں نے ابھی آپ اب سے کیا بات کرنی تھی سے صرف کے حوالے صحیح تھا اس میں لہرمانکھی ہینڈ ریس کر دیجیے سرف والے جتنے ساتھی ہیں ہینڈ ریس کر دیجیے شوق ختم ہو گیا آپ لوگوں کا سرف کا ہینڈس ڈاؤن دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھے تھے تو بتا دیا تھا جب ماضی تین حرفی ہوتا ہے تو اس کا وزن اس میں فائل کا سیگا واحد مذکر فا کے وزن پر آئے گا جیسے نا سے کیا آئے گا نا سر سے اور سمے سے سامعون سمے سے سامعون ہم بڑے علیم سے عالم عالم کا سیگھا آپ سے کوئی پوچھے عالم کیا ہے تو اس میں فائل کا سیکھے عالم علم والا ٹھیک ہے نا عالم طالب طالب علم جو ہم کہتے ہیں طالب یہ بھی کیا ہے طلب یت لوبو سے طالب اس میں فائل کا ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا یہ چیزیں اردو میں بہت استعمال کی جاتی ہیں اور اگر ماضی کا پہلا سیگا تین حرفی سے زیادہ ہو ماضی کے پہلے سیگے کو دیکھیں واحد مذکر غائب کا سیگا اگر وہ تین حرفی سے زیادہ ہے تو اس میں فائل مزار معروف سے بنایا جاتا ہے اور اس میں اس طرح بتایا بنایا جاتا ہے کہ علامر دیا جاتا ہے میں نے کہا تھا نا جیسے آپ نے پڑھ بھی لیا فعلا یا فالو یہ تو تھا نا یہ تو تھا اس صورت میں فا کہ اس سے جب اس میں فائل بنے گا تو وہ فا ایلون آئے گا اس سے آئے گا فا کیونکہ آپ نے ماضی کو دیکھا وہ تھا تھا تین حرفی تو فاون حرفی بھی ہو سکتا ہے ماضی اس صورت میں آپ اس کے مظاہرے کو دیکھتے ہیں اس کے مظاہرے کو دیکھتے ہیں جب آپ نے جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی بو اجانبا نیبو تو آپ نے کہا کہ یہ ماضی کو دیکھ تو اب مظاہرے کا سیگا پکڑی ہے تانیبو یا کو گرا دیجیے اس کی جگہ میمے میں مضموم لگا دیجیے میمے مضموم لگائیے اور آخر کے اندر تنوین ڈالیے اور آخر سوکھ نہیں ہے تو آپ اس کو کسرا دے دیجئے تو کیا بن جائے گا یج تانی بو سے مجھ تانی بن بن جائے گا اس میں فائل کا مجھ تانی بن مجھ تانی بن لیکن یہاں پہ تو پہلے سے کسرا موجود تھا یج تانی بو کے اندر یج تانی بو تانی بو تو پہلے سے کچرا موجود تھا اس لیے وہاں پہ تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن, لیکن ایسی جگہ جہاں پر جیسے تکبلا یا تکب بلو یا تھا آپ نے دیکھا ماضی تین حرفی سے زائد ہے اس کا مظاہرے دیکھا یا تک کب یا تک کب ہے یا کو گرائیے ٹھیک ہے نا یا یا کو گرائیے اور میمے مضموم لگائیے تو کیا بن گیا موت کب آخر میں تنوین بھی دینی ہے متکب اور اس میں فائل کا سیگا بنانا ہے تو تنوین سے قبل جو ہے اس کو کسرا دے دینا ہے تو کیا بن جائے گا متقبلن بلون کپ بلون تو یہ اس میں فائل کا سیگا بن جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے پورے کے پورے یہ کردانیں آپ کی چلیں گی اس طریقے سے ہوگا سارا کا سارا اور آپ لوگ جتنی توجہ نہیں کر رہے نا صرف کے اوپر یا اس قسم کی, کی وہ تو یاد رکھیے میں آپ سے بار بار آس کرتا ہوں قرآن اور حدیث کا ترجمہ پڑھ لینا ہو بھی لیں سب کچھ کر لیں لیکن صحیح سمجھنے کے لیے اگر قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو گرامر پڑھنی پڑے گی گرامر پڑھنی پڑے گی اور چیزیں بھی جو اس علوم ہوتے ہیں ان کو پڑھنا پڑتا ہے پھر بندہ قرآن اور حدیث کو کچھ سمجھ پاتا ہے کچھ کچھ سمجھتا ہے باقی تو اور آگے کی بات ہے کچھ کی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم کچھ بھی نہیں کریں گے کیا نا جی آپ کہیں کہ جی میں کچھ بھی نہ پڑھوں اور بس مجھے خود بخود ساری کی ساری آ جائے ایسا نہیں ہوگا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی جو ایک سال کا کورس کرتے ہیں ایک سال کا کورس کیا قرآن مجید کے اوپر اور وہ بیٹھ کے پھر درسے قرآن دینا شروع کر دیا مختلف جگہوں کے اوپر کھول لیے انہوں نے ادارے اس طریقے سے وہ کام شروع کر دیتے ہیں ایسا وہ نہیں ہے اگر آپ لوگ واقعی چاہتے ہیں پرانے اور ان کو پڑھنے کے حوالے سے تو یہ چیز وہ کر لیجیے گا ٹھیک ہے جی اس لیے اس میں تھوڑی سی ذرا ہمت کریں ہمت کریں ہمت کیجیے ذرا اس لیے بار بار آپ کو شوق دلاتا ہوں شوق دلاتا ہوں کہ خدا را تھوڑی سی ہمت کر کے یہ چیزیں پڑھ لیں اور اتنی آسان کتاب ہے یہ تو سام سے گردان ٹھیک ہے سامعن سے گردان کیا جائے گی سامع ان سام آنے سام سام سام آتا سام ٹھیک ہے نا یہ اس کی گردان بن جائے گی آگے ہے مجھتا نبن سے کیا ہوگا ٹھیک ہے مجھتا سے کیا ہوگا مجھتا نبن سے مجھتا نبن مجھتا نبانے مجھتا نبونا آسان لیکن کتنی آسان چیزیں ہیں اچھا جی آج رات انشاءاللہ اللہ حضرت مفتی علی دامت برکاتم کا بیان ہوگا دس بجے ٹھیک ہے حضرت مفتی علیل دامت برخاتم کا بیان ہوگا تاریخ عالم اور خواتین کے کارنامے کے حوالے سے یعنی تاریخ عالم اور خواتین کے کارنامے آج رات اس کا موضوع یہ ہے تاریخ عالم اور خواتین کے کارنامے یعنی ہماری جو اسلاف جو تھے ان خواتین کے کیا کیا کارنامے رہے ان حوالے سے رات کو انشاء اللہ دس بجے تو صاحب کا بیان کب ہونے حضرت کا بیان یہ میرے میں ان کا پوچھنا ہے شاید ابھی شروع ہوا وہاں پر بیاں نہیں شروع ہوا بیان شروع ہو گیا صاحب کا یہ تو آج دس بجے مفتی علی داؤن برکاتوں کا بیان ہو رہا ہے نا جی آسن الوم سے جو ہے اچھا نو بجے کے قریب ہوگا تقریباً جو ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آ جی مشتنب ال سے اب دیکھیے منتصر سے منتصروں سے گردان کیجیے منتصر منتصرانے منتصرون منتصرات متقبل متقبل متقبلانے متقبل متقبل اطانے متقبلاتن اس میں فائل کی ہے اچھا جی اب ذرا جو ساتھی موجود ہیں مجھے ذرا یہ بتائیں گے کہ علیمونا علیمونا سیگا کون سا ہے آلیمونا سیگا کون سا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں آلی مونا آلی مونا سیگا کون سا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں بتائیے جلدی سے دیکھیں نا اس میں وا نون آ کے نا واؤ نون آ جائے نا تو بس کچھ وہ آ رہی ہے ٹھیک ہے نا علیمون ٹھیک ہے نا جاننے والے مچھتانی بتن کون سا سیگا ہے اور مانا کیا ہوں گے مچھتانی بتن اجتاناوا کے مانا میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا اجتاناوا مجھتانی بتن سیگا اور مانا بتائیے مجھتانی بتن اجتناوا کے معنی بتایا میں نے آپ کو اجتناب اردو میں اجتنابی استعمال کرتے نا اس کام سے آپ اجتناب کریں تارکات سیدھا بتائیے ترمانہ بتائیے تارے کار نو وائس وائس تو میں بول رہی نہیں ہوں تو وائس آپ کو کیسے آئے گی के देखिए माने आने माने आने माने आने सीगा माना روکنے والے منع کرنے والے دو منتھ ٹھیک ہے جی بس آج اتنا ہی کر لیتے ہیں پھر باقی انشاءاللہ شاء اللہ کل اس کو کریں گے اس میں سے ٹھیک ہے جی بس میں مائک فری کرنے لگا ہوں مائک میں فری کرنے لگا ہوں پھر مائک فری ہے کوئی ساتھی مائک لے لیں بس میں مائک فری کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی السلام علیکم رسول اللہ مائک فری وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ